بلکہ ظلم اپن خواہشوں کے پیچھے ہو لیے بے جانی تو اسے کون ہدایت کرے جسے خدا نے گمراہ کیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہو